کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایک ایسی قوم سے دوستی کر لی جن پر اللہ ناراض ہو چکا ہے نہ وہ لوگ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے اور جانتے ہوئے جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں جن دنوں یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ان دنوں منافقین کا نفاق انتہا کو پہنچ چکا تھا رات دن وہ لوگ یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور انہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے اس آیت کریمہ میں انہی منافقین کا پردہ فاش کیا گیا ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور نہ وہ یہودیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے صورت الحاشر آیت گیارہ میں بھی منافقوں کی اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور کہا ہے <سلام> کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکل کھڑے ہوں گے اور صورت النساء آیت 143 میں فرمایا ہے بین لا الہا ولا الہا وہ درمیان میں ہی معلق ڈگمگا رہے ہیں نہ پورے ان کی طرف نہ صحیح طور سے ان کی طرف وہیبی <الْكَذِبِ> کی تفسیر ابن جریر تبری نے یہ بیان کی ہے کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں حالانکہ وہ اپنی گواہی میں جھوٹے ہوتے تھے یعنی وہ جانتے تھے کہ صدق دل سے یہ گواہی نہیں دے رہے ہیں آیات پندرہ سے انیس تک انہیں منافقین کا حال و انجام بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے ان کے لیے بہت ہی شدید عذاب تیار کر رکھا ہے اس لیے کہ ان کے کرتوت بہت ہی برے تھے انہوں نے اپنی جانے بچانے کے لیے اپنی جھوٹی قسموں کو ڈھال بنا لیا اور لوگوں کو در پردہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکتے رہے آیت سولہ میں عن سبیل اللہ کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ جھوٹی قسموں کی وجہ سے اپنے بارے میں اللہ کے حکم یعنی قتل سے بچتے رہے لیکن آخرت نے وہ اللہ کے رسوا کن عذاب سے نہ بچ سکیں گے آیت سترہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن ان کے اموال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی کام نہ آئے گی اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا